خیر الحدی حد محمد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 رمضان مبارک چودہ سو چونتیس ہجری کا دن اور جمت المبارک کی بابرکت ساتیں ہیں دو اگست دو ہزار تیرہ ہے اور یقیناً ابھی انشاءاللہ شاء اللہ الوداع ہونے والا ہے آج درس قرآن کے حوالے سے جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کا عنوان ہے فکر آخرت کا بیان سورہ اسجدہ کی روشنی میں فکر آخرت کا بیان سورے سجدہ روشنی میں فکر آخرت کا بیان سورہ کی روشنی میں سورہ السجدہ پارہ نمبر اکیس میں سورت نمبر بتیس ہے اور اس سورت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ امام کائنات سیدین و اللہ خرین شفیع المہدین رحمت العالمین سعد النا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم اس صورت کے ساتھ خاص محبت فرمایا کرتے تھے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم ہر جمے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ السجدہ کو تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسری رکت میں سورہ ادہر کو اور اس کی خاص وجہ تھی کہ جمعے کا دن اللہ تعالی نے تذکیر اور نصیحت کا دن رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کو ہی تذکیر سے شروع کرتے تھے نصیحت کے ذریعے اور یہ سورت جسٹ تیس آیات پر مشتمل اور تین صفوں پر مشتمل سورت ہے لیکن الحمد یہ اللہ تعالی کے خطبات میں سے ایک اہم ترین خطبہ ہے اور قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ اللہ کے خطبات ہیں قرآن کا جو سٹائل ہے وہ خطبے کا سٹائل ہے یہ اس طرح سٹوری بک نہیں ہے کہ جس میں ہوتا ہے ونس اپون ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ تھا وہ تھا وہ تھا اس طرح کی ایک آدھ صورت ہے قرآن کے اندر سورہ یوسف ہے یا سورہ قصص باقی قرآن کا اسلوب یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریشنز ہے اللہ تعالی کے خطبات کا مجموعہ ہے ہر صورت ایک پرفیکٹ خطبہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ خطبے کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ بڑا اگریسو ہوتا ہے اس کے سٹارٹ میں تمہید بنائی جاتی ہے پھر درمیان میں مختلف باتیں کر کے اصل موضوع کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور پھر خطبے کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کنکلوڈنگ ہوتا ہے تاکہ بات بالکل آڈینس تک صحیح طریقے سے پہنچائے تو ظاہر خطبے کا اسٹائل ہے تو پھر اس میں جوش بھی ہوگا صحیح حدیث ہے ظاہر صحیح مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے آپ تقریر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیان فرماتے جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علی امردوان کو آخرت کے دن کی تیاری کے لیے تیار کرتے اور ہر خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اشاد فرمایا کرتے کہ لوگوں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں یہ اسی حدیث میں موجود ہے اور پھر اسی حدیث کے آگے وہ مسنون خطبہ چلتا ہے جو میں نے شروع میں پڑھا کہ اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کے سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے خیر الحدی حدی محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بشر الموری محدفات اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں وک اللہ محدف اور تمام نئے کام بدرتے ہیں وک اللہ بدر بلال اور تمام بدتیں گمراہیاں ہیں وک اللہ بلال اور یہ گمراہیاں دو زخمی لے جانے والی ہیں بولے بلّہ تعلیٰ یہ پوری وہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب جمعہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر اب ہم اس صورت کی طرف آتے ہیں اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں کوشش کروں گا کہ بس ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اور جو اس میں کرٹیکل احادیث ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بیان کروں تفسیر بھی رائے کرنے کی بجائے تاکہ یہ تیس آیات ہماری جو ہیں وہ باقی بچ جانے والے ٹائم میں مکمل ہو جائیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو یہاں جتنے بھی سو ڈیٹھ سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر صرف اس ایک صورت کو لے کر اپنی زندگی پر اپلائی کر لیں اور یہ دعوت لے کر اٹھیں تو کوئی ان شاء اللہ اس امت میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے لیکن اس امت کی تباہی کی وجہ اس کتاب اللہ کو چھوڑنا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا تو ہماری ذلت کی وجہ اس کتاب سے دوری ہے تو ڈاکٹر اقبال نے بالکل اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ زمانے میں معذد سے مسلماں ہو کر اور تمخوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ انہوں نے اپنے ان اشار کے اندر کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم. یہ حروف مقطیات ہے یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے تنزیل الکتاب الااروئی بفی مرب العالمین اس کتاب کا اترنا اس میں کوئی شک ہی نہیں اس ہستی کے جانب سے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے ام یق نفترا کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے خود سے ہی جھوٹی کتاب گھڑ لی ہے یہ ان کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے ماض اللہ بل ہو مر ربک بلکہ نہیں یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لتم ما من من قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یادون تاکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈر سنا دیجئے اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر تشریف نہیں لایا تاکہ وہ ہدایت پا سکیں اب اللہ تعالی نے اپنا تعارف فرمایا ہے اللہ خلق السماوات ارب وما بے اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا فرمایا اب یہ ایک جملہ ہے لیکن اس جملے پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے کہ کتنی بڑی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس وقت صرف اس زمین پر ٹو ملین سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ سے زیادہ بیس لاکھ اسپیشیز گھوڑا ایک مخلوق گدا دوسری مخلوق کوا تیسری مخلوق چیر چوتھی مخلوق اس طریقے سے اگر شمار کرنا شروع کیا جائے تو نباتات اور حیوانات کی ملا کر بیس لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں اور ہر مخلوق کی تعداد آگے اربوں خربوں میں صرف روئے ارض پہ کیڑے اتنے ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں چھ ارب سے زیادہ انسان ہے ہر انسان کو بیس کروڑ کیڑے اس طریقے سے کیڑے الاٹ کرنے شروع کر دیے جائیں تو زمین پر انسان ختم ہو جائیں گے لیکن کیڑے ابھی بھی باقی ہو گئے یہ صرف حشرات الارض کی تعداد ہے اس کے علاوہ باقی مخلوقات یہ تمام کی تمام مخلوقات کا پیدا کرنا پھر ان کے رزق کا اہتمام کرنا یہ اتنا کمپلیکس فینامنا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سارے فرشتے مل کر کسی ایک مخلوق کا یہ سسٹم نہیں چلا سکتے اس میں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے آج محل نہیں آج سے دو سال پہلے ہی رمضان مبارک کی نشست تھی یہیں پر مسئلہ نمبر 59 کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ کام پر وہ اپلوڈ ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اس میں میں نے سور قاب کی ترجمہ اور تشریح بیان کی تھی ایک گھنٹے کے اندر جو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی تقریر سور قب ہوا کرتی تھی چھبیسویں پارے میں دو نقطوں 45 آیات کی وہ صورت ہے اس میں, میں نے یہ سارے دلائل ذکر کیے ہیں کتاب و سنت اور جدید سائنٹفک فیکٹس کی روشنی میں آج مال نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کیونکہ آج موضوع جو ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے ہے فی ستی ایام اور یہ سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا چھ دنوں کے اندر اب یہ چھ دنوں کی لینتھ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ ہمارے والے چوبیس گھنٹے والے دن نہیں ہے سم مستوا على عرش اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے مالکم من دون ہی مم ولیوں والا اس اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا افلا تذکرون کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے حقیقی دوست حقیقی پشت پنا حقیقی مشکل کشا صرف اللہ ہے اور حقیقی شفیع بھی وہی ہے اس کے اذن کے بغیر کوئی شفات بھی نہیں کر سکتا اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورج کو ہمارے اس کرز میں زندگی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے یہ ساری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے سورج کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں زیائی تعلیف کے ذریعے ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں گندم بھی اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے تیار ہوتی ہے پوری دنیا کا جو فوڈ سرکل ہے چاہے حیوانات ہوں چاہے انسان ہو اور چاہے نباتات ہو سورج کی وجہ سے چل رہا ہے سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے بخرات بن کر اڑتا ہے اور وہ پھر گلیشئرز کی فارم میں پہاڑوں پر سٹور ہوتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے پانی کو سٹور نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو سورت الحجر کے اندر کہ ہم نے کیسے یہ بڑے بڑے گلیشئرز اتنے بڑے اسٹوریج ٹینک بنا دیے ہیں جن پہ پانی سٹور ہوتا ہے پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پانی پیگلتا ہے اور پھر دریاؤں کی شکل میں اور زمین کے اندر بھی دریا چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور یہ پانی یہ سارا لائف سائیکل پانی کے اوپر ہے اس سب کے پیچھے کیا ہے سورج سورج کی وجہ سے ہی ہر زمین پر چلتی ہیں سورج کی وجہ سے ہی موسم تبدیل ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا تو پھر سورج ہے کوئی شاک ہی نہیں لیکن بھائیو مسئلہ مشکل کشائی کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کشاہ چاہے کوئی بھی ہو اس کو پکارنا شرک ہے اگر میں کہوں گا مدد یا سورج میری مدد پروا تو میں مشرک ہو جاؤں گا سورج سب سے بڑا مشکل کشاہ اس کو پکار نہیں سکتا اسی طریقے سے فرشتے بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے اگر میں کہوں کہ فرشتوں بارش برسا دو مشرک ہو جاؤں گا دعا اللہ ہی سے کرنی ہے شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اسی لیے کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے قرآن پاک میں ایک ہی صورت میں دو دفعہ سورہ نسا کی آیت نمبر اڑتالیس اور ایک سو سولہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اللہ یکر یشر کا بھیک وہ دون فرماد علیم شاہ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص کی آمد والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شر کیا ہوا اس کے علاوہ جتنے گنا ہے فرما دے جس کے چاہے وہ اور پھر اس کی ایفکس اور کلائمیکس ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار ومال الظوالمین من انصار بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سعید و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت والے دن میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا سوائے اس شخص کے تو شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اور اس میں دو باتیں یاد رکھیے جو میں نے بات کر دی کہ مشکل کشاہ تو سورج بھی ہے لیکن پکار نہیں سکتے تو یہ جو کہتے ہیں یا علی مدد یا یا شیخ ابد القادر جیلانی مدد تو کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیا ہے بھائی دی اختیار دیا ہوا ہو تب بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کہ اختیار دیا ہوا ہے فرشتوں کی طرح تب بھی پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت کی شکل ہے اور عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادت کا جب عہد لیا کا نبود ساتھ ہی میں عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا کو الگ سے ذکر کیا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے و کا دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے کا کی غائب میں مدد کے لیے پکارنا ظاہر اس بات کو آپ اختیار کر سکتے ہیں قرآن میں حکم ہے وہ تا ون الر تکو تا نیکی اور پریس کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو یہ میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیجئے افطاری کے بعد جا رہا ہے روزے میں تو نہیں تو یہ مجھے پلاتے ہیں تو میں نے ان سے مدد مانگی یہ بالکل شرم جائز ہے قرآن پاک میں اس کا حکم ہے لیکن یہ بھائی بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہے اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس اور کوآڈینٹ چینج ہونے کی وجہ سے خال شرک اور نقابل معافی جرم بن جائے گا ولی آزب اللہ تو عبادت کی ساری شکلیں چاہے نماز روزہ حج زکت قربانی نظر نیاد یہ اللہ کے ساتھ خاص عیا کا نعبدو اور اسی کے ساتھ وہ عیا کا نستا اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے آج محل نہیں ورنہ اس میں میں نے پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو وہ اپلوڈ ہے مصر نمبر تھری کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور میں علاوہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں کوئی بھی مسلمان ہو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی جو یا اہل حدیث یا اہلت شی ان میں سے کوئی بھی مسلمان ہو کوئی بھی جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی کو دعا کے لیے نہیں پکارتا کسی سے بھی پوچھے وہ کہیں گے دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے لیکن بچاروں کو غلطی لگ گئی ہے کہ وہ یا علی مدد کو سمجھتے ہیں شاید ہم وسیلہ اور تبسل کر رہے ہیں اس کی بھی کچھ صحیح شکلیں بھی ہیں اور کچھ غلط بھی اس میں بھی میں نے الگ سے لیکچر دیا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا مسئلہ نمبر فورٹی وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل لیکن سیدنا علی کی گستا ہی ہے ان کو دعا میں پکارنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نمازوں میں اللہ کو پکارا کرتے تھے ہم بھی مولا علی کو نہیں پکاریں گے بلکہ اللہ کو اور مولا کا مطلب دلی محبوب جو جامعہ ترمزی میں حدیث سے ہے من کنت مولا فہادا علی مولا جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی ہونے چاہیے ہم ہاں اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولا بلکہ قرآن پاک میں تو سور تحرین کی چار نمبر آیت میں ہے کہ اے نبی کی بیوی ہمارے پیغمبر کے ساتھ اچھا سلوک کرو بے شک ان کا مولا تو ہے اللہ اور جبریل اور فرشتے اور تمام مومنین رسول اللہ کے مولا ہے مشکل کشا نہیں ان کے دلی محبوب وہ دلی محبت رکھتے ہیں ان سے لہذا مولا کا لفظ قرآن میں فرشتوں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہاں مولا کا جو وہ معنی ہے مشکل کشا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص سک اب آئیے جناب اس ٹاپک کی طرف واپس اللہ ہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی آسمان سے زمین کی طرف سم یا رجو الوم انکان امقدار الفسنت اور پھر اللہ ہی کی طرف یہ سارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس دن کے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہزار سال کا پلان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور پھر اس کی ریویژن جو ہے اسی کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہر سال ہوتی ہے شب قدر میں جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں ہے فیح یفر قلع امرن حکیم جو قرآن پاک میں ہے کہ اس رات اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہزار سال کا پلان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر ہر سال بھی ایک پلان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر اثر میں اعتراض کرتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا اتنا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو ایک دن تو ہزار سال گئے تمہارے تو اللہ کے نزدیک تو ایک دن بھی نہیں گزرا جو ہمارے پیغمبر کو یہ ٹانٹ کرتے ہو اور ان کو تانا دیتے ہو کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا عذاب آ جائے گا وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا ہمارے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو مت کرو ذالک کا عالم الغیب و یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو غیب کا جاننے والا ہے اور شہادہ چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور ظاہر اور اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے غیر سے مراد ہمارے ریفرنس سے جو چیزیں غائب ہے ان کا جاننے والا العزیز الرحیم غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے غالب ہے جب چاہے اپنے بندوں کو پکڑ سکتا ہے لیکن اس کی رحم کا تقاضا ہے کہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اللہ احسن خلق و الانسان من طین وہ اللہ جس نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا فرمایا اور انسان کی تخلیق کی مٹی سے من اور پھر اس کی نسل کو باقی رکھ دیا ایک بے قدر پانی کے ذریعے منی کے ذریعے اس کے بعد اس کا تصویہ کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی و السمع مسما اور اس کے بعد تمہیں کان دیئے اور آنکھیں دی بسارت دی ول اور عقل دی یا دل دیا علی ما تشکرون لیکن تم بہت کم ہی شکر گزاری کرتے ہو اس نعمتوں کے مقابلے پر چاہیے تو یہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو لیکن تم شکر نہیں کرتے الٹا تم کیا کہتے ہو بقالو ازا بل اللہ اب کہتے ہیں جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے امنا لفی خلق جدید کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا بل ہم بلقا ربی نہیں بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہو چکے ہیں اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہو چکے ہیں ان کو نظر نہیں آتی قدرت کی نشانیاں جو رب اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس کے لیے مردے کو زندہ کر کے کھڑا کرنا وہ مشکل کام ہے اس کی پوری ڈیٹیل جو میں نے بتایا مسئلہ نمبر 59 میں ریکارڈ کروا چکا ہوں منکرین خدا ایتھیسٹ کو کس طریقے سے دعوت دینی ہے وہ سور قاف میں لیکن یہاں بھی آگے چل کر ذکر آئے گا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ملک الموت موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے وہ اللہ کے حکم سے تم پر موت تاری کرے گا اور اس کے بعد پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اللہ اور لوٹائے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا اس کا ذکر اب اگلے رکو میں آنے والا ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہ محمد صلی محمد ہوں علی محمد اب آ رہا ہے اس کا ڈراپ سین سورہ اسجدہ کا دوسرا رکو ولو ترا عید مجرم نا کسور اوسی مہند رب اے انسان کاش تو وہ وقت دیکھ لے کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے اور کیا کہہ رہے ہوں گے ربنا ابسرنا و سمنا رب ہمارے ہم نے دیکھا اور سن لیا فرجہ صالح ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہم نیک امال کریں گے اے اللہ ہمیں یقین آ گیا لیکن آخرت میں دیکھ کر مانا تو کیا مانا ان بالغ بھی لہم مغفرت ہوں اجرون کبیر بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم دیکھ کر مانا تو کیا مانا دیکھ کر تو سارے مان لیں گے اللہ اکبر اے انسان کاش تو وہ وقت دیکھ لے کہ جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے رب ہمارے ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے ہم نیک امال کریں گے ان ناموں کی بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے پیغمبروں کا جو وعدہ تھا وہ حق ہے اللہ اکبر لیکن پھر جواب کیا ملے گا اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو خود ہی جان بوجھ کر زبردستی ہدایت دے دیتے جبلی ہدایت تو دی ہے نا میں ہر شخص کو پتا ہے کہ آگ پر میں نے ہاتھ نہیں رکھنا آگ جلاتی ہے پانی پینے سے پیاز بجتی ہے پٹرول آگ کو بھڑگاتا ہے پانی آگ کو بجا دیتا ہے یہ جبلی ہدایت ہمیں حاصل ہے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان سے دودھ پیتا ہے الحم ہا فجورہ تکواہ یہ بیسک انسٹنٹ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے وہ چاہتا تو آنے واحد میں سارے سعیدنا و بکر صدیق سعیدنا عمر صحیح عثمان سعیدنا علی بن جاتے رضی اللہ لیکن نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق آلریڈی پیدا کی ہوئی تھی فرشتوں کی فارم میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروگرامڈ بنایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو Osionfish. وہ مخلوق بنایا ہے کہ جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چنتے ہیں یہی تو انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرے کل نفسن ہدا اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو خود ہی ہدایت دے دیتے زبردستی حق الم جہنم امن الجن لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے بے بے شک میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کے ساتھ یہ اللہ نے طے کر دیا کتابیں بھیجی پیغمبر بھیجے علیہ السلام اور حق کو بالکل واضح کر دیا اس لیے کہ قیامت والے دن کوئی شخص اپنے رب کے اوپر حجت قائم نہ کر سکے تو یہ سب کچھ معذ اللہ تک فراہ کو ڈھگوسنا تھا نہیں یہ ایک پرپز فل چیز تھی کتابیں بھیجی اور انبیاء کرام علیہ وسلام کو دنیا میں مبوض فرمایا تاکہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جسٹیفائی کر سکے حساب و کتاب کو اور جسٹیفائی کرے گا اور اس کا حساب لینا جسٹیفائی ہے اللہ اکبر تو یہ بات طے پا چکی تھی دنیا ہی میں کہ میں اپنے ماننے والوں کو جنت میں اور نافرمانوں کو دوزخ میں بھیجوں گا تو اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ تو دنیا میں ہم نے طے کر دیا تھا اب مجھے بتائیے ہمارے رب سے بڑھ کر ہم پر شفیق کون ہو سکتا ہے قیامت کے دن کی فلم پہلے ہی چلا دی کاش تم وہ وقت دیکھ لو کہ مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں یقین آ گیا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے کہ ہم نیک امال کریں لیکن ہونا کچھ نہیں وہاں پر فضوکو بیما نسی تم لکھا یوم کم اب چکھو اس عذاب کے مزے کو کہ جو تم دنیا میں ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے ان آج ہم بھی تمہیں اسی طریقے سے تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں کیجویل لیا آج ہم تمہیں بھی تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے فضوق اذاب الخل بما بی بیماک تم اور چکرو ہمیشہ کا عذاب اپنے امال کے بدلے میں ان نما نو آیات ادا ذکر خرو سجدا اب سائملٹینس کنٹراسٹ آ رہا ہے ہمارے نیک بندے تو دنیا میں ایمان والے وہ تھے کہ جب ہماری آیات پڑھ کر ان کے سامنے ان کو نصیحت کی جاتی تھی ازا ذک کی روبیحا آیات کے ذریعے ان کی نصیحت کی جاتی تھی خرو سجدا وہ فورن سجدے میں گر پڑتے تھے مسبح روب ہم رب بحمد اور اللہ کی تصبی بیان کرتے تھے اپنے رب کی اس کی ہم کے ساتھ یہ تک برون اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے یہ آئے سجدہ ہے بعد میں سجدہ کر لیجئے گا ایمان والوں کو کنکلوڈ کیا اس جملے پر کہ وہ تکبر نہیں کرنے والے تکبر بڑا خطرناک معاملہ ہے بھائیوں اور صحیح مسلم کی ایک حدیث تکبر کے فلاسفی کو بالکل کلیئر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اللہ حکم. کون دین یہ فلسفہ دے گا پھر فرمایا ساتھ ہی کہ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے انعد کرو حق بات سمجھ آ جائے دل گواہی دے دے کہ یہ بات صحیح ہے اور پھر تم اسے قبول نہ کرو تو یہ تکبر ہے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن تکبر کیا نہیں مانا اور کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اور اپنے اباؤ شاہد کے پیچھے چل کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنے کرم کو چھوڑ دیا یہ ہے تکبر حق بات سے علاد کرنا تکبر ہے اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے اگر کوئی شخص کسی کو تذکیر دلائے کہ بھائی اللہ سے ڈر نماز پڑھ تو اکثر لوگ یہ کہ اپنی کبھری جانا میں اپنی کبھری جانا ہے اللہ کو ساڑیاں نمازنی چاہیے یہ سنتے ہوں گے آپ اکثر بھائی کون کہتا ہے اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے نمازیں اللہ کے حضور کامیابی کے لیے ہم نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے اپنے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کو بے پرواہ ہے تو کس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں عوام کو کہ تُو نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں اگر کوئی شخص دوسرے کو تذکیر دلائے اور وہ آگے سے ایسی بات کرتا ہے یہ اس کے تکبر کی علامت ہے اور وہ آگے آ بھی جائے گا اللہ تعالیٰ ہے سب سے بڑا گناگار وہ ہے کہ جس کو اللہ کی آیات پڑ کے تذکیر کی جائے نصیحت اور وہ اس سے منہ پھیر لے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے اسی میں آگے آئے تو جنوب ہمارے نیک بندے تو وہ تھے کہ ان کی پیٹھے بستروں سے اگلگ رہتی تھی اور وہ اپنے رب کو پکارتے تھے خوف تماحا اس سے ڈرتے ہوئے بھی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ کے ساتھ بھی قیامت کے دن اس کی جنت کے حصول کے لیے لہذا اس آیت میں جو مسٹسزم کے اندر تصبوف کے اندر یہ فاسد عقیدہ آیا کہ جنت کی لالچ میں یہ دوزہ کے ڈر سے عبادت نہیں کرنی چاہیے یہ ٹوٹلی totally فیبریکیٹڈ ہے اور اس میں وہ واقعہ سناتے ہیں جی مائی کہتی پتا نہیں انہوں نے کہا ہے نہیں کہا ان کی طرف منسوب ہے انہوں نے ایک دن چلی تو ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی اور کہنے لگی میں آگ سے جنت کو آگ لگاؤں گی اور پانی سے دوزک کی آگ کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں جنت دوزک کی وجہ سے نہ کریں ول آزب اللہ تعالیٰ یہ اسلام کا کانسپٹ نہیں ہے یہ رابعہ بسری کی طرف منسوب کانسیپٹ ہو سکتا ہے اس کے مقابلے پہ میں آپ کو ربیا کا قیدا بتاتا ہوں یہ رابعہ کا قیدا تھا ایک ربیہ بھی تھے وہ صحابی تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے ربیا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے ایک دن دریائے بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا اور فرمایا سل ربیہ مانگ ربیا کیا مانگتا ہے قرآن کا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں اللہ اکبر حضور نے نہیں کہ کے لیے اللہ کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لیا ان کا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے سب کچھ تو مانگ لیا جنت جو اللہ کے دیدار کا مقام اور وہاں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر یعنی نیک امال اختیار کر میری دعا کیٹلسٹ کا کام کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں تیرے لیے میرا پروس مقدر فرما دے گا رحمت تو میں اس پہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہم رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے ربیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں ہمیں جنت چاہیے اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اور وہ جنت میں ہی ہونا ہے دو میں نہیں ہونا جنت چاہیے ضرور چاہیے انبیاء کرام علیہ وسلم کا پروز بھی چاہیے تو ہمارے نیک بندے جو تھے, ان کی پیٹھے ان کے بستروں سے الگ رہتی تھی اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے ممی رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے تھے جب تک بھائیوں جیم ڈیلی نہ ہو اس وقت تک پتا نہیں چلتا کہ دودھ پینے والا مجنو کون ہے اور قربانی دینے والا مجنو کون ہے مال جب مدعا خرچ کرتا ہے تو ان قربانی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہی بندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے بغیر مشہوری کے یہ نہ ہو کہ اناؤنسمنٹ ہو کہ چودھری صاحب نے اتنا دیا اور مرزا صاحب نے اتنا دیا خاموشی کے ساتھ کہ جسے یہ یقین ہو کہ میرا یہ مال اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ستر سے لے کے سات سو گنا تک کر کے مجھے قیامت والے دن لوٹانا ہے تو نفاق یعنی دنیا پرستی کا علاج ہے انفاق ایک الف لگا دیں نفاق کہتے ہیں منافقت دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج ہے انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں مال کی محبت اور جامعات میں صحیح حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے فلا جزام با قانو یا ملون کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا جنت کی شکل میں چھپا رکھی ہے جزام بانو یا ملون جو کہ بدلہ ہے ان کے امال کا دودھ پینے والے مجنو نہیں محنت کرنے والے مال کے بدلے میں کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے قیامت والے دن اس کے لیے جنت میں اور اس کی تشریح ہے یہی آئے تلاوت کی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے لیے الفاظ ہے صالحین عبادی صالحین اپنے صالحین بندوں کے لیے وہ, وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا گمام گزرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو پھر آپ نے یہ آئے تلاوت کی فلام قرۃ امبا کانو عملون. کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے امال کے بدلے میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا نہیں کیا کی متیں قیامت والے دن چھپا رکھی ہیں اب اس میں میں اگر بیان کروں تو ایک گھنٹہ اور چاہیے میرا مشورہ ہے آپ صحیح مسلم کا ایک چیپٹر ہے کتاب الجنہ اور اس کی نعمتوں کا بیان پوری کتب ستہ کی حادیش ایک طرف اور صحیح مسلم میں ماں مسلم نے جو باپ باندھا ہے جنت کی نعمتیں یقین کریں وہ انسان پڑھ لے تو دل کرتا ہے کہ ابھی سب کچھ چھوڑ کے جنت میں پہنچ جائے قسم خدا کی تیسری جلد میں بالکل اینڈ پہ ایک چیپٹر آتا ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان اس میں کئی ایک آدیش ہے میں ایک حدیث وہاں سے بیان کرتا ہوں بڑی زبردست صحیح مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا اور کہے گا جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے نمبر ایک نمبر دو تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور نمبر تین تم ہمیشہ جوان رہو گے تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور نمبر چار تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اللہ کی رضا میں رہو گے کبھی تم پر بدحالی نہیں آئے گی اور کیا چاہیے صحت ہمیشہ کی دوسری چیز ہمیشہ کی زندگی تیسری چیز ہمیشہ کی جوانی اور باقی عادیث میں ملتا ہے تیس سال کی عمر ہوگی اور چوتھی چیز ہمیشہ کی خوشحالی اور کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا اللہ کی رضا اور کیا چاہیے انسان کو اللہ وقت اب امن کانا کمن کا کانا فاسقہ بتاؤ کیا ایمان والا جو اللہ کا فرم بردار ہے اللہ کے نافرمان فرمان کے برابر ہو سکتا ہے اللہ لا یسمون یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے امن الذین آمنو وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے وہ عامل الصالحات اور انہوں نے نیک امال کیے فلاحم جنات الما تو ان کے لیے ریزیڈینشیل گارڈنس ہیں بسنے کے باغات ہیں اللہ کے حضور ایسی جنتیں ہیں جو خالی جنت جانے کے لیے نہیں ہیں دنیا میں تو کسی پارک میں آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں بعد میں ٹائم آف ہو جاتا ہے لیکن جنات ملنے والی ہیں ریزیڈینشل گارڈنز ہمیشہ کے رہنے کی جنتیں نز بما بیمار کا اور یہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی ان کے امال کے بدلے اب دیکھیں بار بار آمال آمال آمال اور پبلک میں کانسپٹ ہے جی وہ اللہ نے معاف کر دے رہے ساری نمازا کی ضرورت نہیں اور پائی اللہ کو سادی نماز کی ضرورت نہیں ساندھ ضرورت ہے نمازاں ہمیں تو نمازوں کی ضرورت ہے اب دیکھیے بار بار امال کا ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے امال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے ارض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ تو امام المباحدین امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے بھی نہ ڈھاپ لے اس سے کیا پتہ چلا کہ امال کے ساتھ رحمت بھی ضروری ہے اور یہ بھی بات پتہ چلی کہ خالی رحمت بھی نہیں امال بھی ضروری ہیں یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک پینڈولم کی ایکسٹریم یہ ہے کہ صرف امال ضروری ہیں رحمت کی ضرورت ہی نہیں اور دوسرا یہ کہ خالی رحمت کافی امال نہیں اور پھر اکثر لوگوں کو یہ وسوسہ شیطان دلاتا ہے کہ جب نمازیں پڑھی تو پھر اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے کوئی شخص بھی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میرا ہر عمل اس پرفیکشن کے ساتھ ہے جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے کر سکتا ہے کوئی تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہمارے ناقص کے قبول ہوں گے ابھی تو یہ مضمون نہیں آج میں اس کو ڈسکس کرتا کہ قرآن پاک کی روح سے تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے ہی وہ لوگ ہیں جو نیک کا مال کرتے ہیں جو بدکار لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہی نہیں ہے. کیوں دنیا ہی میں آپ مثال دیکھ لیں وہ کسان جو کہ حال چلاتا ہے اور زمین میں بیج بوتا ہے اسی کو امید ہوتی ہے کہ جب رحمت کی بارش آئے گی تو میری فصل اگے گی اور مجھے میری محنت کا انعام ملے گا فصل کی شکل میں اب کسی کسان نے اگر حال نہیں چلایا اور نہ اس نے بیج بویا اس کا دل بھی گواہی دے گا بارش جتنی مرضی پڑے ہونا کچھ نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جس نے نیک امال کا بیج نہیں بویا وہ اسی کسان کی مانند ہے کہ جو بیج بوئے بغیر امید لگائے بیٹھا ہے کہ رحمت آئے گی تو میرا بیڑا تر جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا بولے آب تعلی وہ امن لذین فسقو اور وہ لوگ جو کہ فسک کرنے والے ہیں مجرم لوگ تو ماہمنار ان کا ٹھکانا ہوگا دوزک کل اراد رجو بن ہا وہ جب کبھی بھی ارادہ کریں گے کہ دوزک سے باہر نکلیں وہ عید ہا ان کو لوٹا دیا جائے گا دوزک میں دوبارہ وکیل اور ان سے کہا جائے گا رو کو کہ چکھو اس عذاب کا مزہ جو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے یہ بات یاد رکھے بڑا ظلم کیا علماء نے جنہوں نے کہا کافر کا مطلب ہے غیر مسلم قرآن میں یہ مطلب نہیں ہے کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا چاہے اپنے عقیدے میں انکار کرے یا عمل میں دنیا میں اکثر مسلمان عقیدے میں مسلمان ہے عمل میں کافر ہے صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے شرک اور اسلام کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں میں ون پرسینٹ سے بھی کم ہے سنبی دعود میں صحیح حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا انکار کیا اس نے اپنے عمل سے انکار کر دیا جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے کہا اے اللہ میں تلو تے مننا ہوں پر تیری مننی کوئی نہیں میں میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی نہیں مانتا تو اللہ کو ماننا کافی نہیں اللہ کی بھی ماننی ہے ملکت باس نہ سی کلی امت رسولہ جتنی باغ بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول اٹھایا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور تاغت سے اعراض کرنا ہے عبادت کرنی خالی اللہ کو ماننا نہیں اس کی عبادت بھی کرنی ہے اس کے احکام کی پیروی کرنی ہے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تباہ کرنی ہے تو ان کو کہا جائے گا لوز جاؤ اب اس دوزخ میں جو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے بھائیو یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کر کے تو یہ اگلا رکو انشاءاللہ شاء کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے قید خانے کے اندر ظاہر ہے کہ آسائش والی زندگی تو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی یہاں آپ کو فجر کی نماز کے وقت اٹھنے میں نیند کی تکلیف پر صبر کرنا پڑے گا سردیوں میں ٹھنڈے پانی پر صبر کرنا پڑے گا گرمیوں کے روزوں پر جسنا بھی یہ جولائی کے روزے چل رہے ہیں اگست شروع ہو گیا آج دو تاریخ ہے اگست کی دو تیرہ صبر کرنا پڑے گا تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت یاشی کی زندگی گزارے دوسری حدیث مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے یعنی دوزخ تک پہنچنے کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے بلکہ سپورٹیو چیزیں شہوات دنیا میں مزے ہیں ان چیزوں میں لیکن دوزخ تک پہنچیں گے آخرت میں مزہ ختم لیکن جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے بظاہر وہ ناگوار ہیں لیکن آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں اس کی وجہ سے اور اس کی تفسیر ہے وہ حدیث جو موسٹ امپریسو ایور حدیث ہے جو میں نے کبھی پڑھی ہے وہ جامعہ ترمزی سن نبی دود اور سن نسائی میں صحیح سرحد کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل کو کہا کہ جنت کا وزٹ کر کے آئے جنت کو دیکھیے وہ جنت دیکھ کر جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم جنت اتنی خوبصورت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس جنت میں آنے کے لیے ایفٹ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا اب ذرا جاؤ جنت کی طرف دوبارہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا دنیا کی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جو ہماری انسٹنکٹ میں ہے اور نفس بھی اس کی پیروی کرتا ہے شیطان پھوکے مارتا ہے تو حضرت علیہ السلام آئے انہوں نے کہا اللہ جنت کو جو تم نے شہباز سے ڈھانپا ہے مجھے نہیں لگتا اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا اور واقعی یقین کرے نظر آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ علیہ السلام دوزخ دیکھ کر آئے کہا اللہ اتنا خطرناک مقام میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے کے لیے کوئی ایفرٹ کرے گا اتنا کوئی بیوقوف ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو جو ہے وہ شہباد کے ساتھ ڈھانپ لیا جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپاس نکل گیا ناگوار چیزوں کے ساتھ عبادات کی شکل میں جو میں نے بتایا کتنی مشکلات ہیں تو دوزخ کو شہباد کے ساتھ ڈھانپ دیا ایسے عمال جو فوراً دوزخ میں لے جانے والے ہیں تو دوبارہ جب جبری اسلام گئے تو واپس آئے ان کا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ سے بچ سکے گا میں کڑگے لا دیتے ہیں پکڑا جا سکتا ہے کسی بھی وقت اللہ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آج گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ ہمارے اس شہر سے لاہور تک کوئی بندہ ریل گاڑی کا سفر اب یہ ریل گاڑی کی بھی پیچھے آ کرامت کرامد ہوگی اللہ کی طرف سے ریل گاڑی کا سفر کھڑے ہو کر کرے یہاں سے تقریباً تین گھنٹے کا سفر ہے کھڑے ہو کر سفر کر لے بس یہ تکلیف اٹھا لے لاہور پوچھ ہی پوری زندگی کا خرچہ گورمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کا اس کے بچوں کی تعلیم کا اس کی صحت کا سب کچھ ہر چیز تو ہم میں سے ہر شخص تیار ہو جائے گا ہم کہیں کھڑے ہو کر کیا الٹا لٹک کر بھی تین گھنٹے کی میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ پوری زندگی کی آگے خواہش تو بھائیو اگر یہ تیس چالیس سال کی زندگی اس میں بھی سونے کی زندگی اور مصروفیات نکال لیں تو آٹھ دس سال ہی بچتے ہیں اگر ہم یہاں پر ایفٹ پٹ کر کے ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی حاصل کر لیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اسی طرح ایک طریقے سے ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی ہے تو ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں تو ہمیں ہر طرح کی ایفٹ پٹ کر کے آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے اس طرح کی ساری رکت انگیز جو حدیثیں ہیں کتاب ریکاڈ چیپٹر کے اندر جو آتی ہیں اس میں میں نے الگ سے لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 51 رزق حرام فتر مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے سترہ حدیث جو ساری بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک حدیث کے ساری کتاب الرقاق اور تزک نفس اور دل میں رکت اور نرمی اور سوز و گداد پیدا کرنے والی احادیث میں نے اس میں بیان کی ہے اکبر ہم ضرور اس دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئے لہٰذا دنیا میں جو تکلیفیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ انسان ٹھوکر کھا کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ آئے اور ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کا جوان بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لہٰذا دنیا میں تکلیف کا آنا در اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چھوٹا عذاب ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے یہ وہ فلسفہ ہے بخاری اور مسلم کے متبول حدیث ہے مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے دکھ درد اندیش ہے یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چھپ جائے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو انسان لوٹتا ہے اللہ کی طرف اب وہ آیت آ رہی ہے جو میں نے کہا قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے وہ من ازلم ربی آیا ربیبا اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہے کہ جسے اللہ کی آیات پڑھ کے اللہ کی طرف بلایا جائے اور وہ منہ پھیر لے اور تو اپنی ہی جانا میں اپنی کب بنو نہ سمجھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی گناہ اور باغی شخص کوئی نہیں ان نام المجرمین ممتقیمون بے شک ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے مجرموں سے یہ مجرم ہے اور لفظ کے من تقیمون انتقام لے کر چھوڑیں گے اللہ وَلَقَدْ فَلَا تَكُمْ فِي مِّلْ لِقَائِ اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی اور ان کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا یعنی اس پیغمبر سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تک دعوت حق پہنچی تھی وہ جالنا ہد اسرائیل اور ہم نے موسیٰ علیہ اسلام اور ان کی کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے وہ جالہ منہم امت عہدون اب امرینا لما صبر اور ہم نے ان میں سے امام اٹھائے تھے کہ جو اللہ تعالی کے حکم سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے آن دا بہاف آف پرافٹ جس طرح اس امت میں علماء ہے علماء حق حرام خور مولوی نہیں علماء حق اور ان کی دو نشانیاں تھی لما صبر وہ صبر کرنے والے تھے صبر دائی کے لیے پہلی شرط ہے ورنہ تو دنیا کا کتا بن جائے گا وہ جب وہ دین سے مال کمانا شروع کر دے گا اور کوٹ... کوٹیاں اور بلڈنگیں اور جدادیں بنائے گا دنیا کا کتا بن جائے گا صبر ضروری ہے وہ قانوبی آیاتی نا اور ہماری آیات پہ وہ یقین رکھا کرتے تھے دائی للحق کی دو نشانیاں ہیں اس میں صبر ہوگا اور یقین ہوگا یقین ہوگا تو لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا یقین کیا کہ مجھے دنیا میں تو کچھ نہیں ملنا چوپڑیاں ملے دو دو نہیں دنیا میں میں نے ایفرٹ کاٹنی ہے آخرت میں مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے صبر کی زندگی گزار جاؤں امنا رب بک یب سر یوم بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن فی ما قانو فی اختلیفون جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے جو کافر ان کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے یا آپس کے ان کے اختلافات تھے قیامت والے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اوللم یہ دلا قبل کیا لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہ تھی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں من القرون کتنی ہی کرم یمس فی مساق جن کے کھنڈرات میں یہ پھرتے ہیں آج ہمیں بھی مونجدڑوں اور ہڑپا کے اور گندارا آرٹ کے ٹیکسلا کے اندر کھنڈرات نظر آتے ہیں یہ سب تہذیب ہلاک ہو گئیں یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے ان نفی زلی آیات افلاس ماحون اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی کیا یہ سنتے نہیں ہے سننا بھائیو وہ شرط ہے ان نما یس یس تجیب بے شک حق بات وہ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں ول مئو اللہ اور مردے جو ہے بات سنتے نہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کو کیا مزہ مطلب اٹھائے گا لیکن اس اسے فائدہ کوئی نہیں وہ آگے ذکر آ گیا سورت اور ملک میں بقال الع کُنا نسما کُنا فی الحاب سعید کافی لوگ اور جو اللہ کے مجرم اور باغی گناہ لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو دوزخ میں نہ پہنچتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا اب پھٹکار ہو ان دوستیوں پر اب کوئی فائدہ نہیں اصل جرم ہے بات نہ سننا اکثر آپ یہاں بھی دیکھیں مولوی علی جی گل نہیں سننی کیونکہ بات سنیں گے تو بات اترے گی مقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران كافر کہتے ہیں قران نہ سنو بل غو فيه لعلكم تقلبون قرآن کی دعوت اور شور مچا دیا کرو اس کے علاوہ تم قرآن پر غالب نہیں آ سکتے جو دعوت قرآن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ کافروں کی پیروی کرنے والا ہے اللہ اکبر اب یہ اخری تین آیات اولم يروا ان نسوق الباء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه منه انعامهم جو میں نے کہا تھا کہ بعد میں دلائل لائیں گے لیکن اس پہ سے لیکچر میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم آسمان کا پانی جو ہے کسی خشک زمین کی طرف بھیجتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین سے کھیتی کو اگاتے ہیں جس کو تم بھی کھاتے ہو اور تمہارے چوپائے بھی کھاتے ہیں افلا یوب کیا تم تمہیں سجھانے کے لیے باتیں کافی نہیں کہ جو مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کر لیتا ہے تمہیں مردہ ہونے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا وَيَقُولُونَ الْفَتْحُ اِنْكُنْ تُمْ <صادقين> پھر یہ وہی رٹ لگاتے ہیں کہ وہ فتح کا دن جو وعدے کا دن ہے وہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ نبی قیامت کا دن کب آئے گا کل اے کفر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے وہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا ولاحم یوں وا ہی کسی کو مہلت دی جائے گی کہ ہاں جی جی اب اب دنیا میں جا کے دوبارہ تیاری کر لو فَأعِد دعو تو دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد زبردستی کسی سے بات مت منوائیے ان سے اغراض کیجیے وانتظر اور انتظار کیجیے ان نہ یہ بھی بے شک کسی انتظار میں ہے اور وہ انتظار ہے قیامت کی گھڑی جس دن اللہ نے اپنے باغیوں کا اور اپنے ماننے والوں کا فیصلہ کرنا ہے بولے آز بلاہ جیتا ہو جو اس دن جیتا اور ہارا وہ جو اس دن ہارا جس کو کہا گیا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اور وہ ہے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جزبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اک اللہ کا اشد اللہ انتا استقف رکا و اطوب و وہا علینا البلا مبین اب افطاری میں تقریبا چار پانچ منٹ رہ گئے میرے آقاہ میرے مولا میرے آکا میرے مولا محمد رسون محمد رسون میرے آکام میرے مولا میرے آکا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد دور رسون میرے آکا میرے مولا میرے آکا میرے مولا محمد محمد میرے آقا میرے مولا میرے آکا میرے مولا محمد دور اللہ محمد جہاں میں ان چہرہ ہے نہ خندہ جبی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسا ہنسی کوئی جہاں میں ان چہرہ ہے نہ خاندہ جب کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آکا کمی تجھ میں جو چاہا اپنے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آکا میرے مولا میرے آکا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی ہی گٹائے تھی فتح دو ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے حکم سے نا آش نامکے کی بستی تھی گنا ہو جم سے چاروں طرف وحشتیں برستی برتتی تھی خدا کے دین کو بچوں کہیں کا کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بناتے تھے انہی کے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے وہ بلامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش تو اس کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نتی شرمو حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم مایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈ آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو اب دل قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آکا میرے مولا محمد رسون محمد رسون محمد کے تک پہ زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاء محمد کے تقدس پہ زبانیں جو ہو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی اگر گستاخ ناموں سے احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم میرے سامان جانو تنفا ان کی ہی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو جائے نثاروں کی محبت پر زباں رکھتا ہوں ایسے جسے کو سب تلوار کہتے ہیں میرے اشعار کو اہل جہاں اب کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد اللہ محمد سُبْحَانَ قدا کو اپنے حملوں سے غبارہ لوہد کر دیں گے نہ ایسا کر سکے تو ہون سے سہرا کو بھر دیں گے بلندی کی ہی طرف گھوڑوں پہ بجلی بن کے جاتے ہیں ہماری پشت پہ نیزے ادو کے ہوں کے پیاسے ہیں ہمارے بہتری گھوڑے ہوا کے ساتھ چلتے ہیں دوپٹے کے اون کے چہروں پہ لپکتے ہیں اگر ہم بن گئے فاتح تو ہماری جنگ ہے اللہ کی حاطر گے اگر تم ڈک گئے مدے مقابل پھر بھی بالآخر آخر معزز ہم بنے گے جنگ کے شولوں کو بھڑکا کر میری آکاہ میرے mere maula mere aqa mere maula muhammadur rasulullah شان محمد ارسول اللہ ہرسلا ہے اصبہ متسلا ہم بڑا لیں told oh. you بل تظهرون الحياة للجنيا والآخوة خير وأبصى ما هذا لك الزحف نسولا الزحف আল্লাহুল বহুত তাগিদী S الحمد لله ما في وعده अल्लो اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم Thank you. الله اكبر الله اللہ <سؤال> علیہ